اشاعت اسلام کے روکنے کے لیے قریش کا مشورہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید ابن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر اور سند رسیدہ تھا اور یہ کہا کہ موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے اب اطراف و اکناف سے آنے والے تمہارے اس صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے لہذا مل کر آپ کے متعلق ایک رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفق اور رائے ہو جائیں اختلاف نہ رہنا چاہیے ورنہ خود ہم میں ہی بعض بعض کی تقزیب اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا اے عبد شمس یہ ولید کی کنیت ہے آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے ہم سب اس پر کاربند ہوں گے ولید نے کہا تم لوگ کہو میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا لوگوں نے کہا معذلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں ولید نے کہا غلط کہتے ہو خدا کی قسم آپ کاہن نہیں میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ کا کلام کاہنوں کے زمزمہ گنگناہٹ اور آواز سے لگا کھاتا ہے لوگوں نے کہا آپ مجنون ہیں ولید نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہیں میں جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں شعر اور اس کی تمام انواع و اقسام مثلا رجز اور حجز مقبوض اور مبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں لوگوں نے کہا آپ ساحر یعنی جادوگر ہیں ولید نے کہا آپ ساحر بھی نہیں نہ ساحروں کا سا پھونکنا اور دم کرنا ہے اور نہ ساحروں جیسا گرہ لگانا ہے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الشمس آخر پھر کیا ہے ولید نے کہا و اللہ محمد کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں سمردار ہیں یعنی یہ اسلام بمنزلہ منزلہ طیبہ کے ہے کہ جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین میں راسک ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں فواق اور ثمارات سے لدا ہوا ہے اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے اور اس کا کلام بھی شہر ہے جو میاں بیوی اور باپ بیٹے بھائی بھائی اور قبیلہ اور کمبہ میں تفریق ڈالتا ہے جو خاصا شہر کا ہے مجلس برخاست ہو گئی جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں اور گزرگاہوں پر بٹھلا دیے جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے کہ یہ ساحر ہے اس سے بچتے رہنا مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اطراف و اکناف سے آنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے حق تعالیٰ شانوں نے اس ہی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل فرمائی ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا مروک سر فردن کردر سکو کئی فدر سمتیل پدر ترجمہ آپ چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا یعنی خود ہی اس سے نمٹ لوں گا آپ فکر نہ کریں اور میں نے ہی اس کو مال فرامہ دیا اور ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوں اور دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان ان کے لیے مہیا کیے پھر تمہ رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ اس قابل نہیں وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف ہے میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا اس نے کچھ فکر کیا اور دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا بس مار ہو اس پر اللہ کی کیا اندازہ کیا پھر مار ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پھر پشت پھیری اور غرور کیا اور پھر بولا یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا ایک مرسل روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی جو مکاری میں اخلاق اور محاسن اعمال کی جامع ہے